بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب الوضوع کا تیس و باب ہے غسل الرجلین في النعلین علین پاؤں کا دونوں جوتوں میں ولام سہ عالن نالین اور مسئن نہیں کیا جائے گا جوتوں کے اوپر آگے پھر ایک سو چھیاسٹھ نمبر حدیث اس باب کی توضیح اور تفسیر و تشریح کے لیے امام بخاری نقل کرتے ہیں ترجمہ الباب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بعض حضرات کا یہ قول ہے جو کہ انتہائی ضعیف ہے کہ جوتے پہنے ہوئے آدمی کو اپنے جوتوں کے اوپر مسع کرنا جائز ہے جوتے پہنے ہوئے آدمی کو جوتوں کے اوپر مسا کرنا یہ جائز ہے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل وظیفہ رجلین غسل ہے وظیفہ رجلین غسل ہے ہاں یہ غسل کا حکم یہ مص سے تبدیل ہوتا ہے بشرطی کے معاش لاب سے خفین ہو نہ کہ لاب سے ہو اباسل یہ مقصدی بخاری جو آپ کو کہہ چکا اباب غسل رجلین فر نالین اس کے دو تو جی ایک یہ ہے اس میں ایک کے یہ ہے کہ اس امام میں بخاری یہ ثابت کرتے ہیں اگر کوئی عدمی جوتوں میں جوتے پہنی ہوئی حالت میں اپنے پاؤں کو دوئے بشرتی کہ پاؤں کا دونا استعاب کے طور پہ ہو یہ عمل کرنا جائز ہے ٹھیک ہے لیکن یہ صورت یہ کیفیت یا یہ صورت اس کیفیت میں آ, عمل پیرا ہوگا جب کہ جوتا آربی جوتا, جوتا جانتے ہو نا ہاضا مثال نے علی سلو والے دیکھیے کہ نہیں دیکھی جیسے آپ کے جو باٹا چپل ہوتے ہیں باٹا چپل جانتے ہیں نا سو نہیں پہلے تو سفید باٹا چپل ہوتی تھی ایک نت ہوتی تھی سفا کے باٹا چپل اب باتا چپل ہو گئے یا مثلا یہ جو آپ کے بار جو پڑے اس میں اگر کوئی آدمی اس کو پین ہوئی اپنے پاؤں کو دوتا ہے اور پاؤں جو ہے بال استیاب مقصول بنتا ہے تو یہ کیفیت جائز ہے تو باب غسل رجلے نے فن نالین کا یہ معنی ہے اگر کوئی ادمی۔ اپنے پاؤں کو نال کے اندر جوتے کے اندر دو دوتا ہے بشرطے کے پاؤں پورا دل جائے تو یہ کیفیت جائز ہے ایک مسئلہ سمجھ گیا لیکن یہ اس وقت کہ کی جوتا کیسے جوتا ہو جی دستیاب ہو سکتا ہو نمبر دو اب نمبر دو تو جی یہاں یہ ہے جو آپ کا جو عام مسئلہ چلتا ہے عام افوا کتب میں آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ چکے ہوں گے کہ دیکھو وزیر الرجلین جلین کیا ہے غسل ہے یہ اس صورت میں ہے کہ آپ لابے سے خفین ہو اگر آپ لابے سے نالین ہیں تو مس جائز بالکل نہیں ہے لادشنالین ہو تو مسجد جائز نہیں ہے اس صورت کے لیے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا باب غسل رجلین ہال کون ہال کونما فنالین یہ باب ہے دربیا نے پاؤں کے اس حال میں کہ یہ پاؤ جوتوں میں ہوں یا حال کو نا لاد اس حال میں کہ یہ وضو کرنے والا آدمی جوتا پہنی ہوئی ہو جب جوتا پہنا ہوا ہو تو اس صورت میں رسل رج لین وظیفہ ہے مس اللہ نہیں ہے مسیح کی صورت فقط خفین میں ہے مثلاً آپ کے بوٹ ہے یا ایسا جوتا آپ نے پہنا ہوا ہے جس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے انگلینڈ کے نرم بوٹ ہوتے ہیں کپڑے ایسے قسم کے بوٹ ہیں مثلاً تو اس میں مسلم جائزہ نہیں ہے مس فقط خفین کے وظیفہ ہے اب سمجھ گیا جناب دونوں مسئلے حل ہو گئے اچھا اب فرماتے والا صف عالم نالینے. نالین نالین کے اوپر مس بالکل نہیں ہوتا اس لیے کہ نعال کا مسا کسی لحاظ سے نہ عقل ثابت ہے اور نہ ثابت ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے آگے جاؤ <تصفح> اللہ حدیث حدیث لمبی ہے امام بخاری رحم اللہ کا علم بہت عظیم علم ہے اس لمب حدیث کو فقط اس لیے پیش کرتے ہیں کہ یلب سنیان التی لہ صفیہ شارلو توج و فیحا niveau... آخر میں جو روایت آتی ہے نا یلب سنیان الطی لہ صفیہ شہ حش... صفیہ شارن توج و فیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چمڑے کے جوتے پہنتے تھے جس پہ بال نہیں ہوا کرتے تھے بیل بکری اون کی کا چمڑا جس کے اوپر بال نہ ہو سیوان کا نا مدبوگن اوغرہ مدبوگن ہو لیکن یہ مدبوغ کی حصفت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعال وہ جوتے جو کہ چمڑے سے بنی ہو، ہوا ہوتے تھے نا اس میں آپ وزو کرتے ہوئے پاؤں دوتے تھے اب اس سے ترجم الباب ثابت ہوتا ہے اگر نیال میں نیال کے اوپر مسا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو بیان جواز کے لیے فرما دیتے لیکن آپ نے بیان جواز کے لیے بھی مسئلہ نہیں کیا ہے تو لہذا مسئلہ وضیفت القف ہے وسیفت النعال نہیں ہے بس اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا اب اس میں تین مسائل جو ہو رہے ہیں تو وہ تو توان ہیں اب مسئلہ حل ہے تو جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی چار خصوصیات پر شاگرد نے اشارہ کیا بطور اس کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اقتداء رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی اقتداء کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہو؟ اب مسئلہ سنے علیحدہ علیحدہ مسئلے ہیں سعید مقبوری عبید ابن جرش سکیت نے کا نوکال عبد اللہ ابن عمر ہاں جی عبید ابن جُریش نے عبداللہ ابن عمر کو کہا یا باب الرحمان جس کو کنیت ہے رائے تو کا و اربان میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ چار عمل کرتے ہیں لم ارآدم صحاب کا یس نوحا نہیں دیکھا میں نے کسی عدم کو من اصحاب کا آپ کے ساتھیوں میں سے وقری روایت ابن اصحاب نا بھی ہے کوئی بھی ہم نے اپنے ساتھیوں میں سے نہیں دیکھا یا سنا ہوا کہ ایسا کرتا ہو آپ یہ تین احمد چار امال کرتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھیوں میں کوئی نہیں دیکھا کہ اس طرح ایسے عمل کرتا ہے اور ابن عمر نے فرمایا وہ نہ ہی ابن جرج یوں چار امال کون سے ہیں اے ابن جرائج. تو جو مجھ سے پوچھتا كون سے ہیں تو نمبر ايک كالا ابن جريز نے کہا رہے تو كہا لاتمس لاتمسم الرکان الل یمانی تو مس نہیں کرتا یعنی بیت اللہ کے ارکان میں سے سوائے یمانیین کے دیکھو بھائی بیت اللہ کی چار ارکان رکن یمانی رکن حجر رکن شامی رکن اراقی کتنے چار ہیں رکن یمانی رکن حجر یا سد رکنے شامی رکنے راکھی گٹ گٹ گٹ کہتے ہیں نا گٹ کونے آپ چار کونے ہیں یہ کیا ہے اب اس میں آپ جناب مختلف کیا کرتے ہو آپ ان کو مس کرتے ہو اور بغیر ان دو رکنین کے آپ کسی رکن کو مس نہیں کرتے سمجھ گیا ہے یا ایک مسئلہ سمجھے اگر میرا اللہ میرے عجز کی دعا قبول کرتا ہے تو میری دعا یہ کہ اللہ آپ کو حرمین شریف ان کی ساتھ ساتھ تو دیکھو آج کل رکن یمانی کو بھی لوگ مس کر کے بوسہ لیتے ہیں حضرت کو بھی مس کر کے بوسہ لیتے ہیں حالانکہ پورے بیت اللہ شریف میں مس فقط رکن نے یہ کا ہے کہے اور تقویل حجر اسود کا ہے اور التظام اس صدر دل ہی ہے کابل شریف کا درشائی ہے جس کو ملتظم کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی رکن یا کسی حصے کا نہ مس ہے نہ التظام ہے آج حجاج حضرات میرے تو بھی وڈی وڈی دانی دانی والی نہیں. نہیں سمجھتے ہو تو جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے تو بیت اللہ کے خلاف چمکی ہوگی کھڑے ہوتی ہیں بھئی یہ تو ملتظم نہیں ہے ملتظم تو دروازہ ہے رکن یمانی کو بھی یہ بہت سخت ہاتھ لے کر کر لیتے ہیں اب یہ جی ہے کہ مس سے رکنی ہیں رکنی یمانی ہے اور رکنی حضرت والی ادھر میں کوئی یہ آپ کا بھی داود بس یوں سمجھو بیت اللہ شریف کا نمونہ ہے تو باب عبد النظیر سے آؤ سامنے تو یہ رکنی یہ معنی ہے اب بھی اس کا حصہ جو ہے نا یعنی اس وقت بیت اللہ پورے غلاف کے نیچے ہے نا تو یہ جگہ غلاف کٹا ہوا ہوتا ہے جب حج کا موسم ہوتا ہے تو بیت اللہ کا نصف غلاف اوپر ہو جاتا ہے اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ نے احرام باندھ لیا ہے لیکن اصل بات یہ کہ ہمارے پاکستانی خلافوں کو کاٹتے ہیں غلاف کو مس کر کے کھینچتے ہیں کہ ہم ساتھ لے جائیں میں نے لایا ہے لیکن مجھے بطور تو دیا گیا ہے یہ میرے خصوصیت ہے نہیں سمجھتے آپ کو اگر کہتے ہو تو کبھی زیارت کرا دوں گا ابھی میرے پاس تو اتنا سے رہ گیا ہے لیکن مجھے ایک فٹ مربع ملا اور ایک مجھے تفسیر بھی ملی تھی وہ تفسیر تو میرے مجھے اس کی حاجت اس لیے نہیں تھی کہ وہ نوکا تقریباً تقریباً مجھے ازبر یاد تھے تو میں نے مفتی مسلم صاحب کو بطور حدیع اس کو دے دیا ہے تو غلط کعاب کا حصہ میرے پاس اب بھی ہے تو رکنی جمانی یہ ہے یہ بالکل بادی کے سامنے ہے آپ صلی اللہ جب مکہ فتح ہوا آپ آئے تو آپ کیے نہیں آپ چلے گئے آگے یہ اسود کا روکنے اس کو آپ نے بوسے بھی دیا ہے طواف کے دوران آپ اونچی پر سوار ہو کے تو آپ کر رہے تھے آپ نے لاٹھی کو آگے کر کے لاٹھی کا مس حضر اسود سے کر کے اس کو بوسے دیا ہے تص مس سمجھتی ہوں نا تو حضرت ابن عمر بھی رکنی یمانی کا مس کرتے تھے یا حجر سوت کے رکن کا باقی رکنے ان کے مس نہیں کرتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ان دونوں کے رکن ان دو رکنوں کے مس کرتے ہو باقی کے نہیں کرتے یہ ایک سوال ہے جب جواب آئے گا تمہیں حکمت آپ کو بتا دوں گا میں سمجھتی ہوں ورسو کا تل بس نیا سیب تھا اور میں دیکھتا ہوں آپ پینتی نیا سی شبتی، سبتیاں سبق سے ہے سبق بمانے مانے آ ہے اگر تم نے مقامات پڑھا ہو پڑی ہو کہ پڑھا ہو وہاں پہ آتے یوما سب تیراسی میں نکلا اپنے گھر سے یوما سب تراسی جس دن میں نے اپنے سر کا ہفتہ منایا تھا ان سر کل حلق کیا تھا بنیالی سب اس کو کہتے ہیں وہ چمڑا جس کے اوپر بال نہ ہو ٹھیک ہے نا جیسے گائے اونٹ بکری وغیرہ کا چمڑا جو مضبوط ہو اس لیے کہ دباغت سے زال نتن ہوتا ہے دباغت سے زال تو ہوتا ہے دو دول و رایت کا تس اور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہیں یا داڑھی کو رنگ زرد دیتے ہیں یا اپنے کپڑوں کو رنگ زرد دیتے ہیں سفزر رنگ ہے نا زرد کتنے سوال گے تین اور چوتھا رہا ہے تو قیدا کن تبھی مکہ اور میں نے آپ کو دیکھا جب آپ مکھی میں ہوتی آلن ناسو اور جب لوگ احلال یعنی تلبیہ یعنی احرام باندھتے تلبیہ پڑھتے ہیں تو ایزا کیا ایزا راہل ہلال لوگ تو یعنی تلبیہ پڑھتے ہیں جب ہلال حجت دیکھتے ہیں والم تو ہلنا انتا اور تلال یعنی احرام نہیں باندھتے یا تو تلبیہ نہیں پڑھتا حتی اذا اضا کا نیوم تربی جس ذی الحجت دن ہو اب سمجھ گئے بھائی یوم طلیہ کا آٹھواں دن بات سنیے احرام والی یعنی اکثر لوگ ہمارے مکی میں جب جاتے تو الحجہ کے جب چاند دیکھتے تو لبیک اللہ لبیک پڑھ لیتے اور آپ آٹھ ذلحجہ سے پہلے آپ تلبیہ نہیں پڑھتے ہیں یہ چار باتیں ہمارے آپ پر اعتراض ہیں آپ کی یہ چار خصوصیتیں جواب فال عبداللہ نے کا عمل ارکان ہو ہر چی ارکان اللہ صلی اللہ علیہ میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ مس کیا ہو سوائے رکن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو مس کیا یا رکن حجر کو اس کے علاوہ آپ نے کسی رکن کو مست نہیں کیا اس لیے میں بھی مست نہیں کرتا ہوں سمجھ گیا ہے اچھا اب یہاں یہ سوال ہے کہ بابا رکن یمانی کو مس کیا ہے حجر اسود کو مس کیا ہے رکن شامی عراقی کو کیوں نہیں مس کیا تو سمجھ میں اچھا اگر جغرافیہ دیکھیں گے تو وہ رکن یمانی رکن شرفی رکن شامی عراقی لکھتے ہیں رکن شرقی اس لیے ہے کہ حجر اسود کا جو رکن ہے نا کون آئے بالکل آسان میں مشرق آتا ہے ہم ہمارا قبلہ بالکل ہم رکنے حجر کے سامنے حضرت بالکل رکنے حجر کے حضرت اب حضرت والا رکن اور یمانی رکن مست ہوتا ہے باقی نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے سب سے با, بڑی بات جو مک چکدی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنین کو مس کیا ہے باقی کو نہیں کیا ہے نہ پل و کما پال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونت رکمات رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کمر رسول فخو ہوا کو <تصفيق> گل مک گئی ہے بات سمجھ گیا ہے نمبر دو. دوسری بات ایک شرح نے لکھی ہے وہ بہت قیمتی ہے وہ یہ ہے کہ رکنین ظاہر ہیں فقط یہ دو رکنین تو ہیں فقط جی یہی دو بابا باقی تو اندر ہیں باقی کیا ہے اندر ہیں کیسے اندر ہیں اے یہ دیکھو یہ موبائل ہے مودی صاحب کا اے ادھر دیکھو یہ, یہ رکنے یہ معنی ہے نا یہ رکنے حاضر سواد یعنی رکنے شرتی ہے اب یہ رکنے ایراکی ہے تو یہ رکنے شامی ہے تو یہ اس کے اندر یہ حجر یہ کیا خطی کے اندر آئے ہیں اس کے بعد کیا ہے ادھر سے خطیم شروع ہوتا ہے یہاں پر خطیم دیکھا ہے تم نے نقشے میں تو دیکھے نا اب یہ خطیم جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہ رکنی راتی ہے جہاں ختم ہوتا ہے تو شامی ہے اب یہ دونوں داخل کعبہ ہیں جب داخل کعبہ ہیں تو اس کا توافی مست ہو سکتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو رکنی جماعت خطیم سے وہ او ادھر ماورہ ختم ہوتا ہے تو یہ رکنے آتی نہیں ہے اس وقت تو یہ داخل ہے مینوجہ اس لیے اس کا مس نہیں ہوا بس اور یہ کہنا ہے چاہتے نہیں وہاں بھی مس نہیں کرتے ویسے علماء حضرات جاتے وہاں الحمدللہ اس بندے عاجز کو بھی نفل کا موقع ملا ہے کئی دفعہ ملا ہے اس دفعہ ملا ہے دفع بلکہ اس دفعہ تو بابرائے رفیق حیات بھی ملا ہے ایسے ٹائم ہم چلے گئے کہ رش بہت کم تھا تو میں نے ان کو بھی کہا کہ پڑھو جتنی مرضی پڑھو گے میں بھی ساتھ بیٹھا رہا ہوں سمجھ گئے نہیں تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ مزا بھی کعبہ وہ تو اوپر ہے وہاں بھی لوگ دیوال مس کرتے ہیں عرب کہتے ہیں لائے چوزو لائے چوزو اور یہ حدیث پڑھتے ہیں لم ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الیمانیین یہ حدیث ان کو ایسے یاد ہے جیسے ہم کو ایک دنا دا دونی چار والا عدد یاد ہوتا ہے <تصف> <تصف> رسلیک نبی علیہ السلام شار تو فِيهَا رام صلی اللہ علیہ وسلم ان جوتوں میں وضو کرتے تھے تو کیا معنی ہوا بھائی یا تو فی یعنی وضو کرتے تھے ان میں ایک ایک آپ پاؤں دوتے تھے اس حال میں کہ آپ کے پاؤں ان نیاد شکتیا میں ہوتے بانٹا چبل کی طرح ہے نا یا وضو مانوز آپ وضو کرتی تھی حال رجلینی فی اس حال میں کہ آپ کے پاؤں ان نیاد شکتیا میں ہوتے تو یا تو وضو کرتے تو وضو کس کو کہتے رسل العضا کو تو آپ دو ہزار ٹھیک ہے فعانہ ابن عمر فرماتے ہیں فعانہ او ہے ان البسا میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان کو دھو لوں یا ان کو پہنوں بام مصوف راہ جو پھینکے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ رنگ دیتے تھے اب سوال یہ کہ آپ کے داڑھی مبارک تو سفید ہوئی نہیں تھی آنند فرماتے اگر میں چاہتا ان آبیے اگر میں چاہوں نبی کے بالوں کو گنوں تو گن بھی سکتا تھا اس لیے کہ لمبا تجاوز میں شرین آپ کی مبارک داری کے سفید یعنی بال بیس, با بیس عدد سے متجاوز نہیں تھے اور کیا پڑھا شماج ترمیز بڑی کہ نہیں اس کو یاد کر کے پڑھا کرو نہیں سمجھتے ہو اگلے سال تو نے پڑھا ہے لیکن اس سال میں نہیں پڑھاتا ہوں اچھا تو بات سمجھ گئی نہیں ہے تو میں نے کیا ہے اگر میں چاہتا تو گل لیتا لیکن اب سوال یہ کہ آپ نے تو داڑھی پہ مہندی نہیں لگائے سفرت نہیں لگایا ابن عمر کیسے فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سفرت لباس پہ تھا نہ کہ داڑھی پہ یا یہ سفرت سر کے بالوں میں تھا سمجھ گیا ہے نا اچھا اس فامل اے لال دل سنو بھائی اور جو اے ہے جن یعنی میں جو یوم یوم بھی تلبیہ پڑھتا ہوں لم آرا رسول میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو تلبیہ تلبیت پڑھتی ہوئی تمباس بھی راہ لک چل پڑتی آپ کی راہلا تمباس من بحاظ سے ان بحاس کا کیا معنی ہے سفر کی ابتدا آغاز یعنی اٹھ جاتی آپ کی آپ کا راہلا آپ کی سواری اب سوال پڑتا ہے بھائی سنگیو بات سنو نبی علیہ السلام نے کتنے حج کیے ہیں کتنی عمریں کیے ہیں چار چیک تین علیحدہ ایک بزمن حج مسئلہ حل ہو گیا تم بڑے بڑے عالم ہو ایک تین مستقل ایک بضمن حج ایک سے واقف شاید اس کا تضا ہوا تیسرا فتح مکے کے بعد ہوا حل کی تحقیق کے مطابق نبی علیہ السلام کون سے حاجی تھے کیا کرتے ہوئے حلفیت کو گھر کر دیا فورن تھے ماشاءاللہ اللہ نبی علیہ السلام ہن کی کے مطابق آپ صلی اللہ سے مہاجر فورن تھے ٹھیک ہے نا کرام سے بھی ترتیب ثابت ہے اچھا اب سوال یہ ہے راشد بھائی کہ جب آپ قارن تھے تلبیت تو آپ کا ختم ہوا نہیں ہے آپ نے ضلح تلبیہ شروع کیا ہے تو اگر ضلع فمی امر تلبیہ آپ کو وہاں ہو تو آپ منا میں کس وقت کس وقت پہنچے گے پھر اس وقت تو جاز بھی نہیں تھا لکھپتھر بھی نہیں تھا تو سارے پانچ سو کلو میٹر سفر کیسی ہوا ہے پھر نہیں سمجھتے بات مشکل ہے کہ نہیں ہے آپ جب حج پہ تھے تو آپ نے تو کرام کا احرام باندھا ہے تو جب فران کا احرام باندھا ہے تو یہ احرام کھلے نہیں ہے تو تم بات سبھی راہ نتو کا کیسے مسئلہ بنتا ہے یوم تربیت سے آپ کا احلال کیسے شروع ہو رہا ہے بات نہیں سمجھتی بھائی او بابا حاجی قاری احرام نہیں کھولتا ہے نا جب احرام کھولتا ہی نہیں ہے تو پھر یوم ترمیوم احرام کیسے باندھا گیا ہے آپ سمجھ گیا سمجھ گئے ہو ترمیز پڑھی کتاب لحاظ ابو درج پڑھا نہیں کتاب راج چلو مشکلات تو پڑھیے نا میں اور مشکلات کا حل کرو نبی علیہ السلام نے بائ صاحب کرام کو حکم دیا جنہوں نے احرام باندھا تھا لیکن انہوں نے تعین نہیں کیا تھا کہ ایران ہے یا غیر کرام ہے تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا جب تک عمرہ ہوا فرمائے کہ من احل بالعمرہ اگر کسی نے احلان بعمر کیا ہے تو اپنا سر کو حلق کرے منڈوائے اور احرام سے فارغ ہو جائے وقالا دخلت العمرت فی الحج دخلت العمرت فی الحج دخلت العمر تو فی الحج صلاسن صبح صاحب کرام عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا جب کھول دیا تو ان وہ متمتعین بن گئے جب متمتی بن گئے تو متمتی پھر دوسرے احرام حج کا حرم سے یوم الترویہ میں باندھتا ہے تو یہاں پہ فرمایا آپ نے احرام باندھا اور آپ نے تلبیہ پڑھا اب آپ نے تو نہیں پڑھا لیکن آپ نے پڑھوایا ہے تو نسبت مجازی ندی پاک کو ہے اب مسئلہ حل ہو گیا بہار حل ہو گئی نہیں آپ نے امر کیا ہے تلبیہ پڑھو آپ کے احرام ہے آپ نے پڑھوایا ہے تل کیا نہیں ہے تو نسبت نبی کو تو کا نسبت مجازی ہے ان شاء اللہ شکال ختم ہو گیا آگے جاؤ جلدی کرنا آٹھ سو یہ مشہور ہے اٹھائیس تک ہے بائیس تک بھی ہے لیکن آج علماء نے صرف آٹھ لکھی آپ سمجھ گئے سبحان اللہ باب تیم الفلز والغسل یہ باب ہے دربیان استحباب تیمن فلزو والغسل یعنی شروع کرنا تیمن کا معنی ہے ابتداب الجمین تیمن کا معنی ہے ابتداب الجن شروع کرنا غسل اعضا کا یمین سے وضو میں والغسل اور غسل میں بخاری مشکل بہی مانا ہے کہ یہ مسئلہ غسل کا چل رہا ہے کہ وضو کا چل رہا ہے وضو کا ہے امام بخاری نے یہاں پاپ باندھا اتمن فلزو والے حوصلے ابتدا بلجمین وضو میں اور ابتداء دلجمین غسل میں یہ مسئلہ تو غسل کا ہے ہی نہیں تو غسل کا اضافہ کیوں کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ فا سمجھتے ہو ایک گل سنو امام بخاری رحمہ اللہ کو ابتدا فلزو بالجمین کی روایت اپنے شرط پہ نہیں ملی اپنی شرط نہیں ملی تو انہوں نے ایسی رواز سے ذکر کی ہے جس میں ابتدا بالیمین جمین فلغسل ہے ابتدا بالیمین بالغسل ہے تو اب ابتدا بالیمین بالغسل والی رواج جب اس کو مل گئی ہے تو ابتدا ابتدا یعنی اب فی بطور انتظام ثابت کر دیا ہے بات سمجھ گئے بھائی امام بخاری کو تیمن فی فلزو والی روایت اپنی شرط پہ نہیں ملی تیمن فی الغسل والی روایت ملی اپنی شرط پر تو انہوں نے تیمن فی فلزو کو التظامن بے تیمن فل غسل سے ثابت کر دیا بات سمجھ گئے ہو؟ فرمایا کہ جب تیم الغل ثابت ہے تو تیم الزوبی ثابت ہے سمجھ گیا ایک دوسرا نخت لکھ لو وہ اچھا ہے یہ غسل دیا جاتا ہے میت کو یا غسل کیا کیا جاتا ہے میت غسل کرتا ہے اکرام اللہ نے غسل کیا تھا مدرسے میں یا اس کو غسل دلوایا گیا تھا میں جب بھی عطر لگاتا ہوں نا تو مجھے وہ یاد آتی ہے تو لگوا اطر ڈالتے تھے تو نہیں اور نہیں اور نہیں اب جب میں عطر لگاتا ہوں تو اکرام اللہ میرے نظر ہے پتنی کوئی عجیب قسمت تھی اس کی میت کو غسل دیا جاتا ہے کہ میت غسل کرتا ہے yeah. Yeah. دیا جاتا ہے نبی علیہ السلام اسلام نے صحابیات کو کہا کہ میری بیٹی کو جب تم غسل دو تو یمین سے شروع کرو یمین سے شروع کرو توجہ کرو اگر میت کو ابتدا بالیمین مسنون مصنون ہے یا مستحب ہے حالانکہ وہ مکلف بھی نہیں ہے تو متوجہ تو مکلف ہے تو اس کے ابتدا بالیمین یمین اولا چاہیے اور سمجھ گیا ہے آش میں نہیں ملیں گی ملنگی باتیں ہیں درویشی باتیں ہیں تیسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ابتدا فل غسل غسل میں ابتدا کس سے ہوتا ہے وضو سے مریض کو پہلے وضو کیا جاتا ہے نا کرا جاتا ہے پہلے وضو کرایا جاتا ہے نا اچھا جب وضو کرایا جاتا ہے تو وضو میں ابتدا بل زمین ہے تو جب میت ابتدا کے لیے زمین وضو میں ہے تو زندگی بطر کو زندہ آباد ہے اب یہ مسئلہ بابطین فیضو اور حسن مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہے آگے جا امی عطیہ ایک بہت بڑی صحابیہ ہے انصاریہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینبرہ وفات ہوئی جب وفات ہوئی تو مستورات جمع ہوئے زینب کو غسل دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے امی عطیہ کو کہا جب تم میری بچی کو غسل دینا شروع کرو تو اس کے ابتداء بل میامن کرو چاہ یعنی معنی پہلے دائیں ہاتھ کو دو پھر بائیں کو دو پانی پہلے یوں ڈالو پھر یوں پھر پاؤں دائیں پہلے دو بایاں بائیں شاہ وسیع اب مسئلہ حل ہو گیا غسل کی ابتدا بھی وضو سے ہوتی ہے تو وضو میں میت کے لیے ابتدا کہاں سے کرو بل بل میامن تو جب میت غیر مکلف ہے ابھی وہاں ابتدا بل سنت ہے یا مستحد ہے جب زندہ تو مکلف ہے تو چاہیے فی غسل ابنتی نہیں پڑھنا چاہیے غسل ابنتی ہی ہے غسل کمانا شستن ہے اور غسل کمانا ہے یہ کیفیت یعنی نہانا تو پھر غسل ابنتی میرے بیٹی کے نہانے نہلانے میں اردو بولو نہلانے میں تو کیا کر ابد انبی میاں نہا تم شروع کرو اس کے دائیں آزاد سے وہ موازل منہا اور موازل کے تو مواز رضو کون سے بھائی اور مرتبہ رواج یاد ہے ترمیزی میں تو کیا ہے یہ ہاتھ ہے نا یہ ہے ماتا ہے نا یہ اور پاؤں ہے یہ مواز رضو ہے نا پاؤں کو دلہو ہاتھوں کو دولہؤ منہ کو البتہ یہ اندل احناف مذمد و استن نہیں ہے اور شفاف مزمز و استن کی بھی میت کے لیے فائل ہیں لیکن ہم کہتے پانی کون نکالے گا یہ ویسے اولا ہے کہ اس طرح کر کے یوں کر کے اس کو خبر اس طرح کرتا. لیکن ضروری نہیں اس اچھی بات سمجھ گئی میں ابھی تو میں دلچسپی نہیں لیتا ہوں نا لیکن میں مشکات کی درس میں پہلے بہت دلچسپی لیا کرتا تھا میں باقاعدہ طلباء کو کفن کا طریقہ بھی بتاتا تھا اور میت کو نہلانے کا طریقہ بھی بتاتا تھا خود کسی کو لٹا کر اس کو طریقہ بتاتا تھا اس کی وجہ یہ ہے یہاں ایک طالب علم وفات ہوا کافی کئی دنوں ہمارے مسئلے ہاں ہمارے پڑوس میں جب ایک طالب علم وفات ہو گیا تو طلباء اس کو حوصل دیتے تھے تو ان کو طریقہ نہیں آتا کہ ہم اپنے تالب علم کو غسل کیسے دیا مشکا شادی مشکا دھیان میں مشکا سادہ دو جلدی والے ایک جلد واجی لیا ہو سکتا اس کو سمجھو منشا محمد شاہ منشا نہیں محمد شاہ شا شا جیسے دیکھو پیاز جیسے جو کمزور ہے اچھا بات سمجھ گئے کہ نہیں ان بیچاروں کو میں یہ لانا نہیں آتا تھا <تصفح> تو ایک عامی آدمی بتایا کہ پہلے پیروستا جیسا کرو پہلے جی جیسا کرو ان بے کو کفن بھی پہنانا نہیں آتا تھا تو میں نے کہا یہ تو ایک ضروریات ہے ضروریات ہے کہ تارے بے وفات ہو جائے تو اس کو کفن کیسے پہنانا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں ان کتاب جناب جب آئے گا تو میں آپ کو کیفیت بتاؤں گا میں نے اگلے سارے طلباء کو بتائے ایک قلم کو میں نے میت بنا لیا تھا آپ کی نا میرے کھا رہے ہیں ہاں مجھے یاد ہو گیا کہ اس نے اپنی جیب سے کاڑوں میں کھا دیتے بڈا تو ہوں لیکن انشاءاللہ شاء کام کام کروا تو زوئی میں نہ ٹھیک ہے بسم اللہ اچھا وفی حادی سن کر سیرمر سب آتا ٹھیک ہے اب مسئلہ حدیث میں نے کہا گربل ملا ملا لکھاری ستر صاحب کہ آپ خالی چلو کتنے گئے پڑھنا حضرت عاشت صدیقہ فرماتی عادت طیبہ نبی پاک کا نبی صلی وسلم تھے نبی علیہ اللہۃسلام کی خوش ہوتے تھے آپ کو پسند ہوتا تھا آپ راضی ہوتے تھے اتمفی تنفی اتمفی ہی تنا ہیمن یمین <تصفح> سے یعنی شروع کرنا ہے تائیں جہد سے تیمن یمن سے ہو تو مان برکت ہے لیکن یہاں تیمن بمان یمین ہے تو یو آپ کو پسند ات یمن ہو یعنی ابتدا بل جمین ہر چیز میں مل جملہ پھر تانا اولی جوتے پہننے میں وہ ترجلی بال کی کنگی کرنے میں وہ پوری ہی وضو کے مسائل میں غسل کے مسائل میں گل مکدی یہ ہے کہ پھر شان ہی کل ہی آپ کے شان آپ کے پورے کاموں میں آپ کے خلت سننا سارے کے سارے کاموں میں اوپر ہاتھیں لکھ دیا کہ سارے کام کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تنجا کے مسائل میں یا اور باقی مسائل میں تو کیا کرتے تھے ہاں یہ بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے میں نے جب مطالعہ کرنا شروع کیا میں نے کہا چلو اس کا حل قرآن سے کریں گے عربی میں شام کے اطلاع بڑے کاموں پہ ہوتا ہے بس وما تک شاہن وما اور ماں پس میں سر وما تک نفی یہ یعنی شان کل یا فی شن تو شان بڑے امور کو کہتے ہیں اچھا اب یہاں ایک قید حدیث یاد کرو قائد حدیث یہ ہے فیشانی کلی ہی اگر تم تم کہو کہ سارے کاموں میں سارے کاموں میں تو وضو کے کامجا وغیرہ مسائل میں تو آپ ابتدا بل یا سار فرماتے تھے دائیں ہو نہیں بائیں بائیں کرتے تھے اللہ تو کہتے یہ عام محسوس الباض ہے لیکن ہم نے کیا کہ بڑے امر مراد ہیں اب بڑے کیسے کرو گے بڑوں کے لیے کہتے یاد رکھو کل ما کا نا کل ما کلو ماں کا جو کام تتہیر کے لیے ہوتا یا تزئین کے لیے ہوتا تو اس میں ابتداد الیمین ہوتی ماں کا نتھیری والے اب سوال پڑتا ہے <تصفح> آپ صلی اللہ علیہ وسلم نائی کے پاس جب بیٹھے تھے آپ نے کہا کہ میرے سر کو حلف کرو لیکن کیسے کرو سر کو حلف کرو تو کیسے کرو ادھر سے نا زمین سے نا دائیں سے نا تو کہتے ہیں، یہاں تو یہ حلق تھا یہاں تو تطہیر نہیں تھا تو لما کہ الحل کو حلق بھی تطہیر کے لیے ہوتا اس لیے کہ میل کچیل ہوتی تھی اس کو دور ہو جائے اس لیے کہ یہ مسئلہ احرام کے مسئلہ تھا آپ سمجھئے نا ہاں جی چلو باب التماس الوضوء کی حانت سولا تو علما حضرات تو خیر بابو التماس الوضوء کی حانت سولاد یہ باب ہے پانی کے طلب نے زہانت سولا تو جب کہ قریب ہو وقت نماز بس یہاں یہ مسئلہ ہے دیکھو پہلے, پہلے باپ میں چار تمنفل وضو کا اب وضو تو پانی سے ہوتا ہے بغیر پانی کی وضو نہیں ہوتا ہے امام بخاری نے التماس سل وضو اذہانت کے باب کو منعقد کیا ہے دراصل امام بخاری عمیق کن نظر ہیں قرآن عظیم کی ایک آیت کو حل کروانا چاہتے ہیں پرانے پاک میں آتا ہے کہ فلم تجدان فتعم فعیدم تجیبہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کرو اب سوال یہ جی ہے کہ نماز کا ٹیم ہو گیا ہے آزان ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور بھائی مدرسے میں پانی ہے نہیں قرآن میں آتے فلنم تجدمان پانی نہیں ہے تو تیمم کرو تو آیا نفسی عدم وجود ما یہ باعث تیمم ہے یا سبب جواب تیمم ہے یا کہ انسان کے لیے طلب پانی بھی واجب یا لازم ہے اور جب طلب پانی کر لے اور عدم وجود ماں متحق ہو جائے تو پھر تیم کرے میں امام بخاری علم تیزو ان کی توضیح کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھ گئے اس کی کہ میں بخاری تو بڑے شخصیت ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نہیں بتانا چاہتے در حجیف تجدید کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں جب پانی نہ ملے تو کیا کرو تیانم کرو پانی نہ ملے تو تیانم کرو اب کیا ہے کہ طلب پانی بھی ضروری ہے کہ نہیں امام بخاری فرماتے پہلے طلب پانی ہے ضروری طلب پانی ضروری ہے جب تم طلب کرو گے کرو گے نہیں ملو گے تو پھر فیلن ہے اب سمجھ گیا بات ہو؟ یہ ایک مسئلہ ہو گیا اب یہاں یہ مسئلہ چھڑتا ہے کہ بھئی یہ طلب ما التماس سلم لل یہ قبل الوقت واجب ہے کہ بعد الوقت واجب ہے یعنی طلب پانی کا طلب بادل وقت واجب ہے یا قبل وقت واجب ہے امام شافی علیہ البرت کا قول یہ ہے کہ قبل وقت واجب ہے اور اس لیے کہ امام شافی کا یہ مسلق ہے کہ یہ جو وضو ہے یہ ایک عبادت مستقل ہے یعنی اگر تم نماز بھی نہ پڑھو فی الحال تلاوت بھی نہیں کرتے ہو تم جاؤ مرتب وضو بسم اللہ بلیت پڑھ لو وضو کر لو بس یہ ایک مستقل عمل ہے آپ کو اس کے سواب اور عجب ملے گا امام شافی کے نزدیک کی, کی وضو ایک مستقل عبادت ہے جب مستقل عبادت ہے تو جس وقت تم چاہو وضو کرو احناف کی تحقیق اور جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وضو مستقل عمل یعنی مستقل عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت تو ہے لیکن یہ اعلی عبادت ہے ایک مستقل عبادت کے لیے اعلی ہے یہ مستقل عبادت نہیں ہے اگر تم نماز کے لیے مقصود نماز مقصود نہیں ہے جنازہ مقصود نہیں ہے سیدہ تلاوت مقصود نہیں ہے اور تم وضو کرتے ہو تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے سوائے تذیر اعضا کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے اس لیے کہ یہ اعلی ہے اعلیٰ عبادت کے لیے ہے عبادت مستقل نہیں ہے یہ ہماری ترقی ہے سمجھتے ہو اب آؤ تمہیں اصول بتاؤ جب یہ مستقل عبادت نہیں ہے تو اے فیاض بھائی آپ پہ جب زور واجب ہوتی ہے تو ابھی سے واجب ہے نا تو کیا جی کرتے ہو یار بخاری پڑتے ہوئے پیارے مارو سر پہن پر ہوٹل میں پرتوگ بڑھا تو چھپ چھپنے آپ پہ نماز زور کب واجب ہوگی شابق سے سبب پائے جائے خیما میں بخاری جمہور کی تائید کرتے ہیں کہ طلب ماں واجب ہے کب اذا خانت سلا جب وقت نماز قریب ہو جائے جب وقت نماز قریب نہیں ہے سبب بھی نہیں ہے تو پانی کے وجوہ بھی نہیں ہے بابا اللہ لکھیں مسئلہ سمجھ گیا ہے اس لیے فرمایل وسو بے فتل وامر کر کہہ چکا ہو وضو ب ضم اس غسل اعضاء اربا کو کہتے جس کو تم چار اندام کہتے ہو اور جب بھی فت ہو تو معنی ہے پانی کا فضا خالت سلاطو طلب وضو یعنی طلب پانی جب نماز کا وقت قریب ہو جائے اس کے لیے تائید امام شاخ امام بخاری رحمہ اللہ قول حضرت عاشر سے تالکن پیش کرتے و قالت عائشہ حضرت صبح و پھل تمہیں سلماؤ پھل تمہیں صبح, صبح ہو قریب ہوا وقت نماز صبح تو پھل تمہیں سلماؤ پانی طلب کیا گیا فلم یو پانی نہ ملا فن و کے تیم ہوا ہو گئی اب سمجھ گئے بھائی امام بخاری نے ثابت کر دیا کہ جب وقت صبح آ گیا تو پھل تمہیں سلماؤ تو, تو گویا کہ طلب ما واجب ہے چار بس میں پترو اور مسئلہ حل ہو گیا ہے وہ علی مسئلہ ہے کیا پیل سے مستعد ہو جائیں اتنے گناہ نہیں ہے مسئلہ وجوہ کا ہے تو فعلم تجدو کا معنی یہ ہے کہ وقت داخل ہو جائے یا قریب ہو جائے قریب حکم یعنی حکمین ہوتا ہے یا قریب ہو جائے تو آپ کے لیے پانی طلب کرنا واجب ہے اب طلب کرو پانی اچھا اب جب جناب فتح یہ نہیں کہ ہاتھ باندھو اور اپنی طرف گا ڈالا دیش میں بیٹھ جاؤ کوئی طلب نہیں ہے اب نماز کا ٹیم ہے فوجی صاحب نے کام شروع کر دیے تم کہتے فیل فتح ممو فرمایا کہ بن وجدان کے بعد جب فقدار متحقق ہو جائے زور پرsession جب <تصفيق> دیکھیے دوسری حدیث مبارک ہے جو امام میں بخاری نقل فرماتے ہیں حنص سے مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ اللہۃسلام اس حال میں کہ وہ صلاح العصر عصر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا وزوہ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے پانی طلب کیا آپ بات کرو شکر یہ درس گاہ عام درسگاہ ہے کھلا درسگاہ ہے. کھلے دل سے آؤ کھلے دل سے جاؤ اچھا ٹھیک ہے بھائی پھل تمسنا سو الضوا لوگ انہیں تلنگ پانی کا کیا فلم کے پانی نہ ملا فو تیار ص اللہ علیہ وسلم سند وضو پانی پانی تلاش کیا پانی نہیں ہے صحابہ کرم حیران و پریشان ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ نہ کہیں سے پانی تو لے آؤ تو لایا اتنا پانی لا بھی یعنی پانی وضو کا یعنی کیا معنی کرو گے پانی وضو کا لایا اتنا پانی لایا گیا جتنا پانی نبی پاکو کے وضو کے لیے کافی فوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل عنا یادو ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹے میں اپنا ہاتھ داخل فرمایا وہ امر کیا لوگوں کو کہ اس پانی سے جو میرے انگلیوں سے اگتا ہے اگتا ہے نا پانی انگلیوں سے نکلتا ہے اس سے کرو کال انس فرماتے ہیں فرح تلما میں دیکھتا پانی کو جی امبنتا تسا بھی یہ پانی چشم دار طریقے سے ندی پار کی اونگلیوں کے نیچے سے نکلتا تھا حتا توزو من آخر ہند یہاں تک کہ صاحب رام نے وضو کیا کیا کیا یہاں تک من نے ان کے کی وضو کا ثبوت ان کے آخری جماعت سے بھی ہو گیا ندیم سے شروع ہو کر ذاکر اللہ صاحب تک سب نے کر لیا اب مسئلہ حل ہے ابھی نہیں حل وہی بخاری ہے اب دیکھو پہلے مسئلہ آتا ہے کہ حضرات صبح ہو صبح کی نماز تھی تو تیمن نازل ہوا اس روایت میں آتے یہ عصر کی نماز تھی ٹھیک ہے نا وہاں آشا فرماتی صبح تھی انس فرماتی اثر تھی تو جواب یہ کہ واقعے نزول نزو لات فی سلا صبح بھی ہے اور فی العصر بھی ہے اس لیے کہ فقدان حضرت آشا دو دفعہ ہوا ہے حضرت آشر سے دو دفعہ کیا ہے ہار گم گیا تھا اب سمجھ گئے بھائی سنگیو تو داقع کی طرف اشارہ ہے اب یہاں ایک مشکل بات ہے مشکل بات یہ ہے الوضو پانی طلب کرو پانی طلب کرو ہر آشر کی تعریف تو امام بخاری پیش کی درست ہے لیکن انس والی رواسی استدلال غیر مناسب نظر آتا ہے اس لیے کہ اس میں تو اس بات ہے یہ حدیث تو معجزات میں ہونی چاہی تھی بابرزو میں کیسے امام بخاری لایا یہ حدیث حس موجزات کی ہے یہاں پہ مام بخاری کیسے لائی بات سمجھ گیا بھائی سنگیوں کیا جواب ہے جواب لکھو تو شی الحد رحم اللہ علیہ کہا کہ التماس دو قسم کا ہے التماس محتاط اور التماس غیر محتاط التماس کتنے طریقوں پر ہے دو قسم ہے التماس محتاط اور التماس غیر محتاط التماس سے جو اسباب کے نیچے ہو التماس غیر محتاط بلا اسباب ہو جیسے موج نبی اب اگر موج نبی تو نہیں ہے تو کیسے ہیں تم کیسے التماس کرو کسی سے کہہ دو مول صاحب نماز دہ ٹائم ہے دعا کرو پانی دبا کے بس ہو جا رہے چیلنج کی بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھو اے مول صاحب نماز کا ٹائم ہے بزرگ پانی ملتا نہیں ذرا دعا تو کریں ذرا پانی کا انتظام ہو جائے جی تو یہ دعا دعا مانگی گیے ان شاء پانی مل جائے گا آگے جاؤ چالو تقریباً رو گمرائے یہ باپ کی ماں بخاری نباندا ہے بہت مشکل ہے یہ بخاری اس لیے بخاری ہے لفظی معنی یہ باب الما الزی یغسل بھی شابل انسان یہ باب ہے در بیان ذکر کرنے اس پانی کے یغ سلوی شاہل انسان جس سے دویا جائے انسان کے بال انسان کے بال جس پانی سے دوئے جائے آیا وہ پانی پاک ہے یا وہ پانی ناپاک ہے اس حدیث میں اس پانی کے بارے میں مسئلہ ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے انشاءاللہ شاء اللہ ہم ذکر کرتے ہیں پھر آپ کو تفصیل بتاتے ہیں امام بخاری حضرت عطا کا قول نقل کرتے وہ کام آتا لا یار بس حضرت عطا اس پانی کے استعمال سے جس پانی سے بال دھوئے گئے ہوں اس کے استعمال میں کوئی باس یعنی کوئی گنا کوئی نہیں سمجھتے تھے کیسے آئی تخا زمین حل کہ اس سے تار بنائے جائیں داگے بنائے جائیں رسیاں بنائے جائیں ول ہے بالو رسیاں اب سمجھ گیا ہتھیار کوئی پرواہ رکھتے تھے اور شکر ہو کہ ان بالوں سے داغے بنائے جائیں یا ان بالوں سے رسیاں بنائے جائیں بس یہ مسئلہ یہاں رکھو یہ چونکہ ترجمط یا تین ہیں ایک بات ایک ترجمہ یہ ہو گیا ہے وہ سور یہ الما پاب و سور القلاب اور یہ باب ہے دربیاان ذکر قلاب کتوں کی جھوٹوں کے بارے میں تیسرا باب و ممر رہا فل مسجد و باب امر رہا فل اور یہ باب ہے دربیان گزرنا کتوں کا مسجد کے اندر اب یہ تین مسئلے ہو گئے بس پہلے مسئلے پر علماء النزیع یقص بھی شار انسان یہ شار ال انسان دو قسم کے ہیں متصل بالبدن بدن اور منفصل عن بدن متصل بل بدن یہ میرے دائر متصل ہے دائرے سے باہر نکل گئے میرے جیب میں پڑے ہیں یا چادر پہ ہیں یا چائے میں گر گئے ہیں یا کتاب بخاری پہ ہیں شعر متصل اور منفصل امام شافی رحم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ شعر متصل چونکہ یہ عزو انسانی ہے آزائے انسانی پاک ہے تو لہذا شعر متصل بھی پاک ہے البت شعر منفصل جو ہے جدا ہو جائے تو یہ کل میتا ہے مردہ ہے کل مہتا ہے اور مہتا تو پاک ہے نا پاک ہے تو شعر منفصل بھی ناپاک ہے یہ امام شادی کا مسلک ہے جمہور کا مسلک یہ ہے بشغول امام بخاری کہ شعر متصل اور شعر منفصل یہ دونوں پاک ہیں اگر شعر متصل بھی بدل انسان پاک ہیں تو شعر منفصل بطریق اولا پاک ہے اس لیے کہ شعر منتصل پلیتی کے کی اسباب کیا ہوتی لذوجت ہوتا ہے ہوتی ہے یا چکناٹ ہوتی ہے یا کچھ بلا ہوتی ہے اب یہ جو شاعر منفصل ہو جائے اس میں کوئی لزوجت نہیں ہے کوئی چکناٹ نہیں ہے فلیتی کے اسباب ہیں نہیں اشار خطو فلیت تو ہے نہیں تو لحاظ اور شعر متصل اور منتصل دونوں ان دلاح ناف بلکہ وہ اندل جمہور پاک جب پاک ہو گئے ہیں تو یہ بھی فل نمت کا مسئلہ کو